الحمد للہ کفا وسلا ومبهيا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه اول الصدق المصطفى منونی آمند مولا نلا ان سد پر يصلون على ہو ل دینا منو آل موت مسپلا تو اسلام ک سیا ر سو نمان ولا کلی یا سیدی یا حبیب اللہ اسمار والسلام اسلام یا سی خاطم حمد و فلا دور دمبیا تشید وزت شم حاضری سامنے مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھ والے سنی ہنفی مسلمان بھائیوں و بزرگوں دوستوں السلام علیکم ماہ ربیع ثانی شریف کا یہ دوسرا جمعہ مبارک اور اس ماہ مقدرس کے اندر پوری دنیا کے اتر حضور مسود اعظم پیر دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا مبارک عمل گیارہویں شریف جنوب بڑی گیارویں شریف کے نام موسوم کیا جا منائی جاتی ہے اس نسبت دے نجمت المبارک دی خطبے دے اندر جس موضوع تے لب کوشن کرنی ہے اس دن میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جی نانی اللہ تعالی عنہ کی کہ فضائل و تعلیمات حوصل اعظم بیم دستگیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی سرکار دے فضائل و مناقب اگر اگرچہ دیہات نا چیز دوس کا روپ نہیں تاہ ہم برکت دے طور پہ چل جناب کے خوشگزار فضائل دے حوالے نہ کرمیاں نے پھر جو دی زندگی انہ دے عقائد اور آمال ہے دے تعلیمات دے حوالے شرما روزات پیش کرنی نے خالق شرف صدر نال بیان کرن دی توفیق بخشے بزرگوں کی مقدس تعلیمات او نظریات اور او دے مبارک افہال اور اپناو کی توفیق بخش ہے دوستان نگرانی کسی بھی عظمت اور شان دسن کا بھی مقصد یہی ہوں کہ اس کی عظمت, شان, مقام اور مرتبہ بادرکت ہستی جن ذکر خیر جن کے فضائل ملا کے بیان کی انہوں دی تعلیمات عمل کیتا جائے انہوں نے اپنے نمونہ بنایا جائے حضور غوث العم پیر دستگیر اللہ تعالیٰ ہو اولیاء دے ہونا نے کہ اللہ تمہارک برگزیدہ اور چنیدہ افراد رچوں ایک فرد نے جنہ دی محبت عقیدتوں خالق کی ارشا فرشاں زمین آسمان دن دی محبت اور عقیدت نو خود خال کے پھیلایا جنو, انس جنو انس دے دلان دے اندر جنہ دی محبت خال دی طرفوں پائی جی افراد فرد ہے یہ دلیل میں قرآن پا کے پیش کرنا ہی آکلی دلیل پیش کرنا کہ تقریبا روئے زمین د جتھے بھی کوئی بندہ اپنے آپ سنی اور مسلمان آخر ہے نا اندر سامنے جب اور اس بات شیخ ابد القادر جھیلانی رضی اللہ تعالیٰ نام لیا جاوے تو اس دا دل نا وہ باہ باہ باہ جا وہ باغ پا ہو جائے یارویں شریف دا نام لیا جاوے اور جہاں نے یہ عمل کیتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوا نام لیا جاوے تو عقیدت اور محبت نال سر چھپ جاتے ہیں اور اے ہوئی ایک بہت بڑی دلیل ہے دوستو شاید میں پہلے بھی اس حوالے گل کیتی ہو کہ محبت جیڑی ہے نا توجہ رکھنا گلتے محبت میلان آخیا جائے جس چیز ولے دل مائل ہو جاوے دل جھک جاوے دل جڑی شہ پسند آ جاوے اس کا نام کی ہے محبت اوچا بولو دل کا جھکاؤ کدو ہے دل دا مائران کدو ہوتا ہے دل دی توجہ ہے جدوں چیز جیز وی جائے یار میں فلانے علاقے کل گیا اتنے نماز پڑھی ہے مسجد بڑی پسند آئی بڑی سونی مسجد بنائی ہے ہر مسجد میں ویخیا تو پسند آئی ہے اسی طرح ہی ہے فلانی جگہ سے یار میں گیا تو فلانی شہر بڑی سونی لگی ہے اک اکھ اک وی دماغ جڑا ہے نا وہ سونے یا نہ سونے ہونے کا فیصلہ کردھ پاگل فیصلہ بھی نہ کر سکتا جدی اقل نہیں وہ چنگے مارے فیصلہ نہیں کر اکھ ویختی ہے دماغ فیصلہ کرماغ سونی لگتی ہے دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ چیز چنگی ہے خوبصورت ہے تو دل اندر کی محبت آ جاندی ہے دل اندر مائل ہو جاتا ہے سمجھ آ رہی میری گل اے محبت دا فلسفہ ان سوال ہے مختصر ہے ہوں سوال یہ کہ جس مرد خدا تذکرا پوری دنیا جان جیلانی دا دا نے نے مبارک صورت بھی تک آپ بے شمار کرانت بھی ویکیا آپ دا علم بھی ویخیا سنیا آپ دا بیان بھی سنیا انہ دا تے مائل ہونا دل کا جماج لیکن سوال یہ کہ میں اپنے کیفیت دس رہا دل دل دل لیکن جو سنی مسلمان اور شیخ ابدل کادر جی لانی کا نام آئے انہیں دل چبت نہ پیدا ہو سکتا. نہیں سکتا توجہ نہیں کی میری گل سے تو بلکہ میں ایک کہا میں گل یاد آ گئی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بارے میں گل کئی بار سنائیے سنیت دیار رجلا دن احمد یہ کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام احمد رضا ان کی ذات اور ان کے افکار نظریات سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ پکا سنی ہے اور میں گل کہنے لگا یہ تو امام, امام احمد رضا دی گل ہے تو امام احمد رضا میاں شیر ربانی ہونی چھوٹے موٹے بندے دی گل تو نہیں نا میاں شہر ربانی رحمت اللہ علیہ خواب جی زیارت کر رہے نے حضور غوث پاک میرہ لجپال دی اور پوچھ دینے کہ حضور ہندوستان دی تو سید مغداد چو ہندوستان جی تو آڈا نائب جی خلیفہ کاؤڑے تو غوث پاک میرہ لجپال فرمادے نے ہندوستان جی سادہ خلیفہ امام احمد رضا بریلوی ہے قبلہ جیڑا خلیفہ ہے انہوں تو لاما سنیحت قرار دے رہے ہیں خلیفہ ہے توجہ نہیں کی اس ہستی کا کی آلم ہونا تو محبت آم زمانہ لوگ جڑے ہیں سرکار آم زمانہ دور والے اس محبت کرن ڈال اسی طرح کوئی انہی شکلوں شکل مبارک تو متاثر ہے کوئی انہیں علم تو متاثر ہے کوئی انہیں اندازے بیان تو متاثر ہے کوئی کرامات ویخ کے متاثر ہویا ہے دی محبت وہ لوگ سمجھ آ لیکن آپ تو ہوں اتنے بیٹھے ہاں سانوں تو انہوں کا دیدار بھی نہیں ہوا لیکن محبت دل چلوتی ہے جنہیں جنہیں دلچہ میرے بھی ونڈو ہو رہا ہے نا یارہویں والے پیر دستگیر علی اللہ تعالیٰ محمد ہر سنی دے دل ایسے کہ سوال ہے محمد کو فیل کلب کو کہا جاتا ہے دل کے میدان اور جھکاؤ کو کہا جاتا ہے اور دل تب مائل ہوتا ہے جب آنکھیں دیکھیں اور دماغ فیصلہ کرے پھر دل مائل ہوتا ہے تو آنکھوں نے تو شیخ ابد القادری جیلانی کو دیکھا نہیں دماغ نے فیصلہ کیسے کر لیا اور دل کے اندر محبت کیسے آ گئی <سُزم> توجہ نہیں کی تھی اس گل کا جواب رب العالمین نے اپنے پاپ قرآن چک شیخ ابدل کادر جی لانی سرکار نہیں سوا لاک کمو بیش امبیا وسلا نہیں مسلام سوا لاکھ کمو بیش صحابہ پاک اپنا اولیاء امت اہلیا تہار جتنے بھی ہو گزرے آم انسان تاکہ جانوروں بندے میں بھی محبت اپنے پاک بندیاں دی پا چڑھتا دل دیکھے دل مائن ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی آیا کریمہ میں جڑی پڑھی ہے نا میں پھر پیش کر دیا بھئی دلیل اس گل کا جواب جو دا رہا گلام بے شک سو لوگ جڑے مان عمل والے ایمان محبت رحمان کار جھوڑے گا کی مطلب حدیث نے دی وزت فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے حضرت ابو ہرا روایت گرم والے نے مشکات شریف بہوالا صحیح مسلم سفر نمبر چار سو پچیس حضرت کا مواد روایت علیہ وسلم نے فرمایا ان دا جبری جدو رب دل جلال کسے بندے نو اپنا محبوب بنا شریعت چلن آمال جدو رب سونا کسے بندے نو اپنا محبوب بنا کی کردری لا جبری لیا میتوں رب بلا فکالا فرما انی اشو فلا فَأحِبَهُ اے ایبریل میں فلانے بندے محبت کرنا تم بھی محبت کر سلام جبری علیہ السلام اس بندے محبت کر لگ پی پھر رب فرمان دے اے جبریل کیونکہ کی بندہ صاحب ایمان ہے اور میرا تاج گزار میرے احکام شریعت چلن والے اور میرا محبوب جو بن گیا وے دی محبت صرف اپنے تے تیرے تک محبوب نہیں رکھنا چاہتا سوا ہے آسمان تے بھی جا کے اندر محبت کا ایلان کر دے اتے اعلان کر دے, کر دے یا اہل اے آسمان والے ہو ان اللہ آیا سمان والو فلاں بندے رب محبت کرد ہے تسی بھی اندر محبت کرو جمری امین پھر جا کے لان جدو کردے نے بہو اہل سما آسمان والی مخلو محبت کر لگ پیول مدینے دے دے لے، فر زمین، فر جبریل امیر، محبت کا ایلان کر دے, دے لے، اور سجڑا پتا چلیا جیڑا بندہ ایمان لو مومن بھی پکا ہوئیت بھی پورا چلن والا ہوئے توجہ فرما ہوں اندر محبت بندہ کرے نہ کرے پر رب سونا خود لوگوں اپنے کالج کیپا احکام چڈے نے نا ایمان بھی اثر ڈاواں ڈول کیتا ہے ایمان دے کب بورے دو ہو رہے ہیں اس وقت ہے تے ایمان بھی ایمان بھی لچک لیا نظریات لچک لیا چلو کوئی گل نہیں کچھ اسلام رکھ لو کچھ خفر رکھ لوان گھر بی بیبی بچے نہیں چاندے پورا چاہتے نا ایمان لال داخلہ پوچھا دے ادو تک ہی نہیں جدو رہے ہیں جدو خوا رہا ہے نا کما رہے تیرے جوڑ علی فٹ نے رات دن کی ڈیوٹی دے رہا ہے بچے ادو تک چاہ رہے ہیں ہاں جی چلا ماشاء اللہ کوئی ہوا منجی کا سوار ہو جائے محتاج ہو جائے دس سال بھی چار پائی لیٹے لےٹے رہے تو بیوی بچے اندر پھر بھی خدمت گزار رہے تو کوئی ہزار جو ایک خوش قسمت ہونا ہے ورنہ چملا رواج جڑا میرے مشاہدے چیا ہے وہ یہ چل رہا ہے رہے ہوتے، او خدمت نہیں گل یہ محبت لالچ مبنی گل جی سال گھر دورے نیچے قربان جاو ہوا غوث پاک ورگے انہوں ج نہیں وہ بھی دیوانے ہوئے فردے کیوں ایک تو یہ آیت پاکی کہ جب بندہ ایمان اور آم والے سوالے ہے لب فرما سیاح اللہ تعالی اندی محبت عام کر چڑھتا ہے رب محبت پا سرکار فرما نے جبریل امین کو رب ایلان ہے اور امام حرم بن حیان کی فرماند نے جدو بندہ دل کی توجہ رب و ہر پاس وہ توجہ ہٹا کے اپنے رب وتوجے ہو جائے کرخلوک دیا دلانوں دی الے متوجہ کر دیر دتا لی اجویری کدو فون کرتے نے روزانہ لوگوں بھی میرے دربار سے آیا کرو توجہ نہیں ہے کی گل اور بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ لے دادالی اجمیری رحمت اللہ علیہ میاں شہر امبانی سرکار خاجہ نواز نواغ پاک میرا لجپال جتنے بھی اللہ دے ولی ہو گزرے نے جتنے تینوں دربار اللہ دے ولیا کے نظر آتے ہیں وہ کو فون کر کے نے اشتہار سب دیں توجہ نہیں کیوں دنیا تو پھر بھی, بھی کیوں دنیا انہوں دی غلام اور جناب والا محبت کوئی کر دیے چھوکا ہوئے کہ ہر پاسوں کٹیچ کے دل دی توجہ رب والے کیتی رب جلال نے مخلوق نالے متوجہ فرما با کی گل توجہ نہیں کی رب تو ہن کو گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی جی محبت کرنے پھر ویکو وہ بھی لجپال نے اگر ساری ہے تو ادھر بھی کمی کوئی نہیں آپ فرماؤ سرکار کہ کائنات کے کسے کونے تے بھی بندہ اور میری محبت انہیں دل چ ہو فرمایا وہ میرا مریدوں میں شامل ہے آم بکتبرا امام شاہانی رحمان دی کتاب میرے کو صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی درمایا وکائنا رضی اللہ تعالی ہو آرما سنسل مدرسہ فرمایا جیڑا سنی مسلمان جیڑا سنی مسلمان میرے مدرسہ نظامیہ بوی لو نا فرمایا ان دے تے بھی اللہ تعالیٰ عزاب یہ میرے اور سفاغ مدرسے کو گزرن کا حال ہے کہ جی کوئی مئیدا بھی نہ شامل کرا لو یارجو نیو کی تراغ چاہیے تو ہوں کی بلا توجہ رکھنا کیڑی ہستی نے روس پاگ میرا لجپا امام سنت نے لکھا فتوا شریف امام حسن مجتبار اللہ آن ہو سرکار وڈے نواسے شہید کربلا امام حسین پاگ دے وڈے بھائی ماؤلانی سرکار وڈے نواسے دا جدو مبارک ہویا نا تو گو سے نرتے رکھ دیا توجہ نہیں کیون سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالانوے ظہور تک دی آمد تک سب تو وڈے گاؤں اس کا جڑا شہر ہے وہ شیخ ابدل کادر جیلانی کے سارے انور آچا سبان کیوں نہ رب سونا محبت کے ایلان کرا لو معمولی کام نہیں اصل آپ کی عزمت شان اور سیرتانی مات بھی ارج کرتا جانا یہ بڑی بلکہ محنت اپنی کی چاہیے خدا کی قسم کرناسبت جی آئیے میں عرض کر دینا بھائی ایڈا وا دس آ ہاں فرماندے نے کوئی سال مہینہ دن ہفتہ گھڑی انج دی نہیں جی میرے کو پوچھ کے داخل نہ ہوج دا دا اس اس گل لیکن سجنا یہ تھوڑا جہا پچھا جائے ادھر میاں شیر ربانی ادھر تاج دارے گولا ادھر خواجہ پیر سیال ادھر امام محمد رضا ادھر میاں محمد بخش تے ہون کیوں دا فاک دا تے ماں کیفت ساری ارض کرنا تا کہ چلو یہ بھی تو دی شان ہے نا بھائی ماں پیو والا کردار دا ہے جی رب پمانے کا گوشت فرمایا <سؤال> میں ایک گل جی کر لگا چلو کوئی اچھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں اس نہ کر کے مطلب گل پہ کرنا بھی سارے بھاویں پیر ادرات ہوگے مولوی ہووام ہوسان تلاش ریس پاس وہ دال لگے ایو ہوں کہاوت بنا دیتی yeah. جی دی نے آن دی جی اللہ تعالیٰ معافی دے مطلب بولنا چاہیے آئی تو مولوی بھی نہیں بڑائی جی اپنے آپ پلیٹ آج بنی پی بندہ برہدگاری کے دعوے کردہ دے لیکن وہ دگی کی گل ہے جی ماڑا جا کسی پاسوں کچھ لبے تو ہر ملا لیں وہ چلو ٹھیک ہے یار سارے چلتے پینے کوئی نہیں آپ بھی کھا لیا تو ای تمی کوئی نفا بھی نفا ویخنا جدو نفا بھی ادھر نفا آ رہا ہے خدا دی قسم کر کے آنا نہ پیاؤ یاد رہد ہے نہ ماں یاد رہندی نہ برا یاد ری نہ نہ خدا تہ رسول نہ شریعت یاد ریتی چلو چل وقتی طور پہ تو آ رہا آمن کے بار چیکھی جائے گی ہی ہے نہ یاروی کرنی چاہیے سٹیا مولیاں تو اللہ بلا ہی کرے بھائی خالی ویلا نہ مراد لے جاندے ہیں تبصرہ کر کے سمجھاندے کوئی نہیں بھی خالی یارویں کھاونی یارویں والے کا کردار بھی ادا کرنا پوجی کی میری گل اور چملا والد دا یہ حال ہے میرے غوث پاک دے جڑے والد بنان والے سن ہالی شادی نہیں ہوئی انہوں دی مشہور واقعہ ہر منبر تو بیان ہوتا ہے دریا دریا سیب رڑتا جانا کھا لیا پکڑیا پانی چھا لیا حالانکہ شریعت بار نہ کوئی پکڑ نہیں بنتی کیونکہ دریا جو آیا پیا کی پتا کتوں کی کی دا کدرت نہیں ڈگ پیا نا تو کھا لیا کوئی اتنی احتیاط بھی بڑی ہوں سیب پکڑیا کھا تو لیا بک لگی جا لیا کھا لیا تو فورن سوچ آئی بھی یار یہ اڑپوچیا کھا لیا پتہ نہیں کہ مالک کا پتا کیون باغ کا مالک سا سبحان اللہ میں ران رب سونے تو کی جوڑ بنا دیا کتوں کی بندے گل د جد تک یونیورسٹی رشتہ یارویں نہیں کرنی چاہیے بھائی یارویں ماں پیو رب کی جوڑے آئے وہ چاچے مامے پوتر ہے نہیں سن ہے گی سنی جی کوئی مجھ دابت کر کے وقت سامان کتاب بے کو خونی رشتہ سی بھائی کی والدہ بننے والی آپ کے گھر والد بننے والے چاچے ہوگو نیت ہوں جا سارا بنانا اپنا آپ جان بنانے وہ بھی انہیں بچی تربیت کی گھر پہا کے دعا کرتے سی مولا میں جی شرم دی تربیت کی بی, بی و دے, قدم دے, دے. دے, قدم دے چلا کے میں جی پردے دے ماحول اپنی دھی دی تربیت کی تي. مولا مینو جبرا داماد بھی ایویں فرما جی دل لے جو مولا تیرا خوف ہوگا جی دے دل تیرا تو, تو ہے آندے نے سے بندے کو لانچ سوچ کی بنی پی کہ چہر چوڑی ہوں جتنا نظام تعلیم نہیں سکھاو گے رشتہ جنا چیری عزت نہیں پہلے لوٹاو گے رشتہ آسمان سے بنتے ہیں جوڑے, جوڑے بنا دے دا توجہ نہیں آچی اچھا کراچی دی دی شادی ہوئی ہوڑکی پشاور دی لڑکا کراچی کا شادی ہوئی پی گل اور کئی انج کے میون کیونکہ سا شوق ہے جو ہے میں بارہ سالوں تو نکاح پڑھا نے چڑھ دین فارما دھیرا کچھ لانا تھی اگلے دہاؤ دگا جا بارہ وہ ویخیا کئی بار آپس بھڑنا براوا نے رشتے دا گاڈا واٹا کیتا ہے وٹا سٹا کیتا بھڑا براوا نے دیا پوترا ددا دی سمے میں براتا مڑتی بھی ویخیا نے منگلیاں ٹوٹیاں بھی ویخیا نے نکاح ہوئے بھی نے اور ہفتے بعد ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اچھا کئی ہے؟ بھائی لڑکا پشاور دا لڑکی کراچی تو پورا خاندان ہوا پہ گل تو شک نہیں جی مقدر تقدیر لکھی اندر پہنچ جانا اسی طرح ہوں میں گل پہ کرنا بھی تو ساری کھوپڑی الٹ ہوئی پی نا ای کرا گے انج ہو جائے گا ای کر کے گے انج ہو جائے گا اللہ تعالی ناراضگی تک نہیں سیت لمبی آتی ناراضگی اللہ رسول سے چلانے آپ مستقبل برباد ہو جائے گا جی اگر شیتان بھی ماشرے نہ چلتے ہیں تو پھر مستقبل بن جائے گا ہر پہلے تو فیصلہ کرو بھی یہ بندہ ایمان والا ہے کہ بان با جی ہوں سمجھو مالک کول گئے پوچھتے اے میں جی اس طرح جا رہا سیب کھدا میں آئی تو دریا کے کنارے یہی لگا جب ایک گئی کھافی آ رہا انہاں فلٹ سمجھ گئے کہ لگتا ایویں آ میں رب کولو جڑی اپنی بچی دعا منگتا رہے آ رب بندہ پیج بندہ تو رب بھیج دیتا ہے لیکن چلو تھوڑا منگن دے ہے اے توجہ خیر انہیں کہ جی بعد کا ایسنا راکی کرنی پینی پھر معافی لبے گی انہوں نے جی کہافی آخرت آزاد تو بچ جا کوئی گل نہیں میں کر لینا مزدور رخی کر لینا وقت پورا ہوا ہوں پھر ادی معافی ہاں جیڑی اکھا تو انی ہا کنا چولی چو زبانوں گی ہاتھا چو لو لنگڑی اندر تینوں نہ نکاح کرنا پڑا پھر تینوں رخصت ہوئی ہوں میں اکثر گل کرنا سفر شاپر بھی بارا لگتا ہے سفر خیر مختصر کی نکاح ہوا روفتی ہوئی تو خلوت ہوئی نا بی سامنے گئے نے تسی جمیل بیچی تشریف فرمایا بج کے پھر آ گئے کیونکہ پکوے جسن آندے کہ تھی اپنی بچی جہاں سفتوں بیان کی تھی ایک بھی نہیں وہ تو بالکل تندرست صحیح سلامت انہیں پھر بہایا پھر ساری داستان سنائی کہ میاں اصل ماجرا یہ جب تو پہلے دن سیب کی معافی منگا آیا نا میں بھی رب کو بوں سک جمی بچی جمی ہے مانگ رہا کہ مولا سونیا اگر میرے بےٹی اتا کی ہوں جی فرمایا اپنے ہے بھائی دھی تربیت اج کرو رب سویا آتا میں نہ کرنی دیندار شوہر توں بھیجنا سبب توں بنا جدی سیب کی معافی منگنا آئے جی نا تو میں پہچان تو لیا رب سونے دعا قبول فرماؤں کوئی سمجھ آئی نہیں ہوں فرمایا میں انی کیے کہ آج تک غیر مرد نیا بولی جو آخی نے اج تک بری گل سنی اور میں تاں ہے میری بچی نے اج تک زبان چو کوئی بری گل کھی اج تک برائی والے چل کے نہیں گئی ہوں کملا سوجو باپ انج خوفے خداڑ ہومو ہزار دی ہو پتر آئی ہے کوئی نہیں آئی گا ہوں عجیب گل دیگ بھی کھا لینا ذکر اچھا عوام دیگ کھا لینی مولوی صاحب پیسے کٹھے کر لینا یارویں پوری دو بلکہ غوث پاک سرکار جو بھی شریف والا عمل شروع کیتا ہے آپ دے حیات پڑھ کے کیا ستر اسی ہزار نبے ہزار لاکھ تک بندہ آپ کی محفل مجلے سے شریف آتا سر اور کئی غیر مسلم آندے روٹی دے بہانے سن تے پھر تینوں پتا ہے غوث پاک دا بیان حالانکہ ہے نا بلی میں آپ کی بڑے مادر والی کتاب پڑھیا گو ساخ فرما دے میں چھوٹا جہا بچہ سا مسجد جی نماز پڑھ جاتا سا آوازاں آدیس سن وقت کا گو سارا یہ رستہ خالی کر من ہی پتہ چل گیا توبہ کرا کے بچپن دی کرامت شوق پیدا دین بھی پڑھیا بغداد بیان پھر بھی نہیں کر رہے بیان پھر بھی نہیں کر رہے تو نبی پاک علیہ تو سلام تشریف لیا اللہ صلی اللہ علیہ سما بختاد بڑے بڑے فصی ہو بلیغ لوا رہتے میں سامنے کی گفتگو فرمایا منہ کھولو دردی زبان اللہ اس مبارک تو شریف پایا پھر مولا علی بابلی تشریف خواب دے اندر انہیں بھی ارد کی اس طرح فرمایا ارد کرتے حضور اے معاملہ فرماؤ منہ کھولو چھ بار لوا شریف مولا علی نے منہ مبارک نہیں پایا اور دس جس جس منہ مبارک مغلاری تاثیر لکھن لوگ ہزار لکھوں کا مجمع ہونا میرے سو اس میں بیان کرنے ہزارہ کافر مسلمان ہو جاتے سن کر دے کرتے سن ہزار غفلت دور کر دے سن اور امتحان, امتحان لینا روز پاک سرکار آیت پڑھی انہیں آپ نے تفسیر بیان کی آدھی بھی بھی ہونی ہے ایک ادھی تفسیر آدھی ہونی خیر امتحان لین آئے سنگاری نے کلے والی ہلا فرمایا میرا ایک قدم تمام دی گردن تے <وسا> جتھے ولی جائے نے لما کے لیکن دوستو ارض یہ کہ پیچھے والدین دا کردار ہے شوق نہیں. اسلامی حلیہ جڑا نا خدا دی قسم کر کے آنا بڑا لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ گلی نکلیں گے تو کے مولوی جا مولوی مولوی بھی, بھی نہیں مولوی جا رہا. اسی طرح ہی جس نبی ہوے میلاد کرے ان لبنا جنہ چر وہ سرکار دے ایک ایک عمل مبارک نیو اور افضل نہیں سمجھتا کی کیوں کہ والدین دے کردار نے اتوں تک نوبت پہنچائی ہے کہ اسان جب اولاد دی نگرانی تربیت دین کے مطابق نہیں کیتی اور جناب والا دینی افعال دی اہمیت دینی کردار کی دی امیت دلو دماغ نہیں بٹھائی اج کے دینی وزاقت ایب سمجھا جاتا ہے اور یہود سارا نو ترقی جاتا ہے اسی طرح ہی نہیں نو اللہ اللہ نظر آنے ہوندے ہیں ہوندے ضرور نے لیکن جہاں اکھا صبح شام ٹچ موبائل سے فلموں ویختی رہی آدھے یہ اکھ مینو نہیں ویخے تو چنگا پور چلے گی یار گل دیں اور پھر توجہ کرنا اج کل پیری کا میار کی رہ گیا چاہ پلوسی میں نا نہیں لا سمجھ لیا جائے اس وقت خدا کی قسم کر کے آنا کہ بعد بادشاہ چا پلوسی ولایت دی دلیل سمجھی جاتی اوی گل وزیر پیر کی مقابلہ مل رہے میں آپ دی سیرت دی ایک گل پیش کرنا دے تو اندازہ شک نہیں نا بھائی سارا ولیاں دی گردن سے کہدم ہے اور, اور غوث پاک سرکار کی طیبہ کی ہے بہت سارے گلوں پچ ایک گل پیش کرنا کتاب ہے جماعت شیخ ابد القادر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ جی بہت بڑے معاملے انہیں فتل باری بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھیا غوث پاج سرکار دی سیرت کے حوالے فرماندے نے کہ جلال قدرے ہی منزل ہی وسا علم سگیر فرما نے غوث پاگ سرکار اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود قدر منزلت دے باوجود بلند مقام دے باوجود اور اتنے بڑے عالم شریعت اور عالم طریقت ہون کے باوجود یا کفیری چھوٹے بچیاں دے نال کھلو جاندے سن چھوٹے بچیاں بچوں بیٹھ جانا کھلو جانا آپ سرکار اس نو عیب نہیں سن سمجھتے نا؟ نا عام طور کوشش کی ہوں کہ میرا تعلق میرا اٹھن بیٹھ وڈیر لوک ہوا کہ علاقے چ میرا نہ ہو تے بچیاں گل بات کرے یا بچیا بھی تے آن دیں کہ یہ بچیاں دے خیال ہے ایویں نہ وہ بچوں کلوتا رہتا کھیلتا رہتا ہوں توجہ نے دا نفس مریا ہوتا جی روحانی یا فرمایا نے کھلو جانا بیٹھ جانا وَيُوَقِّرُ بلد مقام دے, حامل دے باوجود اتنا علم اور شریعت ترین دے باوجود آپ نے اپنی عمر تو وڈا بندہ ویخنا یووکے رول کبھی وڈیات پیش آنا ان کی تاظیم کرنی توجو سلام سلامچ پہل کرتے سن سلام پہل کرتے سن یہ بھی آج جی علامت ہے کمزور ماڑے لوگ بیٹھ جی کی جہاں معاشرے کے اندر کمزور سمجھا جا ماڑا سمجھا جا جی فوکا راہ سن واسطے انتہائی آجزی کرنی کی مطلب کسی غریب بندے آ جانا اور محبت والے غریب مارے بندے نے سرکار اٹھ کے استقبال فرما بھائی جانو دولت نے وڈیائی پیش کیوں؟ او غریب گریبال پیش آنا آج بھی تو تے امیر دے سامنے آج بھی نہ کرنی وجہ کی تھی کہ جدو غریب آوے نا تے جدو اٹھ کے استقبال کرنا تو آج کرنی تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جانی توجہ نہیں میں مالی تو تے مارا پر غوث پاک سرکار دلی میرا مقام ہے نا آج سبحان اللہ تے رہے نو کیوں نہیں سر آج بھی پیش آولہ سال بلکہ آپ دی سیرت پڑھو کتاب دی بیتے بیتے بادشاہ کی ملک کٹ چکتے سنٹے بیٹھے بادشاہ وقت آیا ہی آپ نے اندر رنگا پھیر دیا مشہور واقع بادشاہ آپ بیٹھا آپ کی مجلے سے آپ نے پوچھا بھائی کی کھانا انہیں حضور سیب کھانوں دل کر رہے ہیں. سیب کھان آپ نے این ممبر سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اتنا کیتا ہے واپس کیتا کیا دو سیب ایک آپ لے لیا ایک دے دیتا بادشاہ نے ہوں جدو توڑیا جڑا آپ دے سیب چیریا ہے وہ بہترین صاف ستھرا جڑا بادشاہ نے چی ریا اندھ کیڑے بادشاہ آتا ہے سن دراؤنڈ آئی کگی بادشاہ اتنے نے پیر ہو اور جی کسی کو کچھ نہ کرو میں کہوں تو بغیر پیر کتوں آتا ہے شریعت کچھ شریعت دی دجیاں اڑاؤ والے لے شریعت گڑ مٹ کرنے والے کوفر اسلام ملا نے انہ کی کچھ چہ جاوے وہ پیر نہیں پیمان سمجھی پیر وہ ہوں جا کو بہا کے رگڑا پھیر دے بات ہوں پوچھتا ہے کہ حضور سیب کے کتنے تو آئے یہ چڑھا تصویر چیری صحیح میرے ہاتھ جڑا آیا یہ کیوں کہا نکلے میرے خاص میرا کپال نے فرمایا میں حلال کھانا تا میرے ہاتھ کا سیب کا نہیں ہوا وہ آئے تو میں ساتھ چر میرے ہاتھ چائے نے صحیح سڑ امت دا مال آرام کھانے لانے تیرا ہاتھ کا آرام توجہ نہیں کی حدیثیے افضل جہاد سب تو وا جہاد آ کے میں وقت سچ کہنا کرنا یہ ہاتی کا تو مقام تو واٹا توجہ نہیں ہوں آپ کب چی وڈی ہونے سرنا مسا کبر لوگ شہانزارت آکر رکھاظ آئے انہوں نے آپ آج بھی نہ نہیں سن ملتے ایوی ادا اور خالی خالی حوص نہیں یہ خاجہ ابول حسن خرکانی <تصال> محمود گزن بھی بادشاہ ہے نا؟ محمود گزن بھی رحمت اللہ مدرسے دتاری پڑھتے رہتے جا بغیر وزو تو محبوب خدا کا نام نہیں ہے وہ بادشاہ ہے لیکن بھی نا آخر بادشاہی بندے کو بزرگا کیوں یہ تو جی چرائے اس واسطے بھی کوئی نہ کوئی گڈ جاندی بندے کو مت اللہ آپ استقبال واسطے نہیں نکلے محمود گزروی نے بندہ کلیا بھی جاؤ ان کو آخو بادشاہ وقت آیا استقبال واسطے باہر آؤ آپ نے فرمایا میرے کو وقت ہی کوئی نہیں رنگا میرے کو فاتح ہندوستان آ کے مارے ہندوستان پورے داکم دا ہندوستان دا, دا نہیں جان اچھا پڑھ کے, دس, کے بیجی بھی جا بابر دس بھائی اللہ تعالی فرمایا کہ آپ ہوا آپ رسول آو امر من کم کیا ایمان والے ہو اللہ دا حکم منو تو اللہ کے رسول دا حکم منواں منو کا منو حکم منو جاتے آیت جا سڑائی نا محمود گدن بھی نوکر خادم نے دے تو بابے نے جا کے آکھ میں اتوئی اللہ لہنا اتنا مستغرق کے کہ اتوئی رسول تو میرے شرمندگی ہے امرت پھر تیسری تھان سے آتا ہے ہوں کدو آیا جا جاب دن آ گیا بھی کام تو بارہ ہے بادشاہ پھر آپ ٹوڑ کے گیا جب گیا خواجہ صاحب میں مختصر کرنا باتا آرد حضور سو منا حملہ کر رہا وا فتح نہیں آتا پی مہربانی فرماؤ فرمایا کورتا میرا لے جا کر لے جا واستا دے کے جو دعا کریں گا رب سونا قبول فرمائے گا اے جی ہوں توجہ کری جان گل دے ہوں اتنے بیٹھے بیٹھے نہ موت قدم بھی لگے ہوں پہ پورے ایڈے وڈے ملک کا بادشاہ آ کے آندہ ہزور تاری جھونپڑی منتو بڑی سونی لگ رہی ہے لکھیے دس کے بھیجیے کہ نہیں جی اٹھے ہاتھ بھی ادھا دتا جے اور چھڈن آ رہے جے فرمایا جدو آیا سے نا تے وہ تو ادو شہانا آکڑ لے کے آیا سا میں آکڑ بننا ادھا ہاتھ د تین تیرے, تیرے دل واسطے نا جا کی اقبال آتا ہے دی تقدیر مولہ نہیں بدلتا <تصفح> تقدیر اللہ کا فکیر <تصفح> <فقیر> بھی درک دردہ ہوجو آج اللہ کو کی بلا صاحب دا عمل پانک سرکار، کیوں نہیں سر, سر گردر نے جڑا سری ہے وہ ٹوٹ جائے توجہ کی فرمان آگئی آگئی آگئی آگئی آگئی دے نہیں کی گل اگے فرما نے فما کان یقوم کو مو آم یہ گل ہوئی آ گئی آپ وڈیریا واسطے اٹھتے نہیں سن تے ہون کیے ہون میرے رنگی ہوگی تے پیر صاحب جڑے موجودہ دور دے او پہلے پوچھتے نہیں کون آیا ہے حضرت گھر تری فرما باہر پوچھتے ہیں جا کے تے خادم دسے نہ بھی حضور بندہ آیا ہے ملن تے پوچھتے نہیں بھی کون ہے اگر پتہ ہے بھی یہ منتھلی لوندہ ہے اے منتھلی دے کے جانا ہے تے پھر تو آدھے دس بھائی حضرت صاحب گھر ہی نے ہونے ہونے گئے آ جانے لنگران ہے تشریف لے کے نے آرام فرما رہے نے تقریباً تر چار گھنٹے بعد بار تشریف لیاؤں گے ایوے نا ہاں جی اٹھنا تو دور دی گل ہے ملاقات ہی نہیں ہوتی اسی طرح اور ادھر کی ہے غوث پاک سرکار ہے پیران پیر دستکیت وڈیا دی تعالی وزیر مشیر انہ وزیر دی انہ غوث پاک کھلوتے <تصفح> نہیں <تصفح> جی باب وزیر, سلطان کہ آپ پوری زندگی کے بادشاہ وزیر دے نہیں گئے تھے کیوں نہیں گئے اس واسطے کہ نعمل نعمل امیرو آلہ بابل فقیر بہترین وہ امیر ہے جو اللہ فقیر و امیرے وہ فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پر جا دے دروازے گلا بڑی ہونے گھنٹے کی, کی, کی دسیا جا سکتا ہے انشاءاللہ شاء پرسو بروز اتوار کل ہفتہ ہے پرسوں اتوار ہے رات نو اتوار دی رات اشا کو بعد یعنی اتوار اور پیر دی درمیانی رات پرسو انشاء اللہ تعالی عشاہ نماز تو فوراً بعد وڈی وڈیارہویں شریف دا ختم پاک ہوئے گا اپنی اس جامع مسجد دے اندر اشاہ دی نماز تو بعد تو تمام ادرات دے پہنے روس پاک میرا نج پاک لنگر شریف بھی حصہ پاؤ اور تشریف بھی لیا آیا جے اور اپنے فکر و عمل دی اصلاح رہا جے دوستانی گرامی اس دن سراسن سراسن ندینا نام تالی ہم یہ اس وقت تک ہی یہ عمل جا سکتا ہے جب ابھی یہاں پاکوں کی سیرت پڑا گے وہاں کی تعلیمات نو پڑھ کے سن کے اپنے بھی سر تو پیرہ تک اپناواں اپنے گھر کے اندر بھی چلاو گے خدا دی قسم کر کے آنا پھر جا کے دیکھو کمی کتا ہوئی تھی قیامت والے دن یہ پاکان نے ساری سفارش فرما دینی ہے ہوں اگر خالی کھان پینے تے رویے دیر کا پکا کھا کے ایک پاسے ہو جائیے سیرت نڑڑیے ہی نہ تعلیمات ہاتھ ہی نہ لائیے تو پھر میں آخری گل کر کے مکانا می شہر ربانی رحمت اللہ علیہ دی. کتاب وزیر مارفت گل لکھی ہے حضرت بائی یزید رحمت اللہ علیہ دا کہ مرید سی پی ایک دن با یزید رحمت اللہ مسکرائے فرمایا با یزید دی چمڑی بھی اتار کے پا لینا اس وقت تک تینوں فائدہ نہیں آتا جد تک میری دسی تعلیمات کرے صرف پر انتا کام رکھیا ہے، مٹھائی لے گئے دعوت کی آپ نے فرمایا میرے صحابی تیرا کھانا نہ کھائے مگر مت ہی بندہ نہیں بن توجہ نہیں کی میری گل ہاں اگر ہوے حق دا بیان ناپاکاں دی سیرت بیان ہوے پھر توسی عام دعوت دیو تاکہ جڑے غافل لوگ نے بن ہزار بے نمازیں نے او بھی آ جان میں جدو تے تاکہ او جسم دی غذا وی لवण نال روح دی غذا لے کے عجیب گل ہے جناب تر کلو کلو مٹائی لے آئی ولیاں نے لنگر, لنگر کیوں شروع کیتا سی اللہ دے ولیاں نے اس واسطے لنگر شروع کیتا سی کہ لوگ کھان دے بہانے آنگے دینی مستفا دسا گے تو شریر لانگے جی مقصد یہ اچھا بالکل غلط تریقال چلتا ہوں میلاز شریف ہے سارے پنڈا میں میں پڑھتا رہا استاد صاحب اللہ تعالیٰ بخش فرما بخشش فرمائے تشریف لے گئے دنیا تو وہ ملتان تو عالم بلا کے مولی فتح دین بڑا آپ سی بندہ ہو گیا بلا کے وہ بیان کرا رہے ملتان تو غربت کا دور دا پیسے تو پانچ پیسے کا دور سے جب آسان حفظ کرتے رہے اس وقت اور ہر کی ہے ہوں خدا میں میں کے گل کرنا کہ پڑھنا پہ تیرے میرے نبی علیہ اسلام تو سلام پہلی دعوت کی کوہے جا کے مکہ کی انہاں نو پہلے کھاڑا کوایا پھر دعوت ہاں جی. تو کی بہانے مخلوق آئے گی تو شریعت مستفا سناواں گا کسی کو ہدایت مل جائے یار یاروی دا مقصد ہے لیکن ہوں اجکل پورا نہیں ہو رہا اللہ تمہارا کتاب سب کو ہدایت تو فرما